آج کے سبق میں آپ سورت القوثر اور سورت الماعون کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ, اللہ ان سارو ان نہ نون مشدد ہے غنہ کریں گے اوپر یہ مد ہے مد منفصل چھوٹا مد اس کو تین علیف کے برابر اوپر کو کھینچیں گے پر کر کے پڑھیں گے الکو سارا ہے را پر ہوگا لیکن یہاں وقف کر رہے ہیں تو اس صورت میں را ساکن ہو جائے گا اس کے باوجود بھی یہ پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے را پر پڑیں گی نل کا سو لی ون ہارو پڑھیے کا اور را پر ہوگا اس لیے زبر ہے ون میں نون کے بعد نون ساکن کے بعد حاج و حروف حلقی میں سے ہے لہذا یا نون پر اظہار خلقی ہوگا را بھی پر ہوگا اس لیے کے پہلے زبر ہے ون ہاؤ ان نور مشد ہے غن ہوگا ہو الب ساکن ہے صفت قلقلہ ادا کریں گے تارو راہپور ہو جائے گا اور پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے راہپور بھی پڑھیں گے ان نشانی سورت الکوثر کی آپ نے تلاوت کر لی اب اس کے بعد سورت المعاون کی مشق کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارى ايت الذي اوا یہاں را پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ حمزہ بشکل الف پہلے پر نہ ہو اور نہ ہو بلکہ ا حمزہ زبر ا ہوتا ہے ا اىت الذي ها ايت الذي يكذب بالدين يكذب اب وقت کریں گے تو یو کے ریبو بدی اب جب وقت کریں گے تو یہاں دین پر آپ مت کر سکتے فضالی کے الزی فضالی اللہ فضالی یا د الیتیم يدعو الیتیم يدعو الیتیم آیت ختم ہوئی میم ساکن ہو جائے گا یاد وَلَا وَلَا وَلَا وی کی... کے مخرج میں آپ کی زبان کی کروٹ اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگے بائیں طرف ولا یا ولا يحض على طعام المسكين. على طعام المسكين. بقى كي على, على طعام المسكين. على طعام المسكين. فويل للمصل. یہاں لام کے اوپر دو پیش تنوین ہے اس کے بعد لام ہے ادغام بغیر غنہ نہ ہوگا یہاں مسلینہ ہے اور اس سے اگلی آپ جو ہے لام مشدد ہے تو اس وقت مسلین اللہ بھی پڑیں گے لیکن وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں پھر آپ مد کر سکتے ہیں چاہے آپ ایک الف کے برابر چاہے دو چاہتے الین الم سولتیم ن ساکن کے بعد سوا ہے جو کہ حروف اخبا میں سے ہے یہاں نقفا ہوگا ساہ وقت کی صورت میں ساہون ہوگا لیکن اگر ملانا چاہیں دونوں آیتوں کو تو ساہون اللہ ہوگا پھر نون کی زبر لام سے ملے گی اگر وقف کیا ہے تو آگے جب آپ شروع کریں گے تو نل دینا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس مشدد حرف کے اوپر جو زبر ہے اس سے پہلے چونکہ الف بغیر حرکت ہے اکیلا نہیں پڑا جا سکتا تو یہاں ہم آرزی زبر لائیں گے اللہ دینا پڑیں گے اللہ دینا اللہ پور ہوگا اور مد ہے مد متصل پانچ حرکات طویل نون زبر ہے لیکن آئے ختم ہوتی ہے نون ساکن ہو جائے گا ہم ہم ہوم یور ام